السلام علیکم سٹوڈنٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا تیتیسواں لیکچر ہے آپ کو پتا ہے جیسے کہ لاسٹ لیکچر میں ہم مارکیٹنگ کو پڑھ رہے تھے اور مارکیٹنگ کے بارے میں ہی آج کا لیکچر ہے میں تھوڑا سا کچھ ڈیٹیلز ہیں جو پچھلے لیکچر سے ویوستھا ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں اور تھوڑا سا کچھ چیزیں جو پچھلے لیکچر میں بڑی کم چیزیں رہ گئی تھیں وہ بھی میں آپ سے آپ کی رہنمائی کے لئے دہرا دیتا ہوں ہم جو سیگمنٹیشن پڑھ رہے تھے جو لاسٹ ہم نے جو چیپٹر شروع کیا تھا اور سیگمنٹیشن یہ ہے کہ مارکیٹ کو مختلف مطلب حصوں میں ڈیوائڈ کرنا جیوگرافیکل بیسس پہ اور اس کی جو آپ کی سیزنل بیسس پہ یا اس کے ڈیموگرافک بیسس پہ تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد جو ایک چیز رہ گئی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جس کے بارے میں جو انٹرپرنور ہے یا انڈسٹلسٹ ہے یا سمال انڈسٹری کا اونر ہے اس کو ایز ہونا چاہیے کہ کیا وہ مارکیٹ میں جانے سے پہلے کوئی شورٹیز جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر لے کہ وہ اس قابل ہے اس میں پہلی تو یہ ہے کہ کمپٹیشن کہ جس سیگمنٹ میں وہ جا رہا ہے کیا اس سیگمنٹ میں کوئی ایسے کمپیٹیٹرس تو نہیں ہیں جن کو وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنی فائنینشل اسٹرینس جو ہے اس کو وہ ان کے مقابلے میں نہیں لا سکتا تو اس کے لیے وہ نقصان کا باعث نہ بنے پھر جو دوسرا فیکٹر تھا اس میں یہ ہے کہ اس کی اپنی کیپبلٹی ایز شرٹن اباؤٹ اس کچھ لوگ باہر کے جو ممالک میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی پروڈکٹس کچھ لوگ جو ہے وہ بڑی مارکیٹ کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی حج نہیں ہے یہ ترقی کا ایک پروسیس ہے لیکن اس کے لئے یہ اس بات کا ایسا ہونا چاہیے پہلے ہی انڈسٹریلسٹ کو کہ کیا اس کے ذرائع جو ہیں کیا اس کے فائنینشل ریسورسز پروڈکشن کے ریسورسز اور اس کے جو پرسنل ریسورسز ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اس کو میچ کر سکے اگر نہیں تو وہ پھر ایسی مارکیٹ میں نہ جائے پھر یہ ہے کہ کنسنٹریشن آن دی سلیکٹڈ سیگمنٹ کہ آپ نے جو حصہ مارکیٹنگ کے لیے ایک سلیکٹ کر لیا ہے جیوگرافیکل بیسس پہ یا ڈیموگرافیکل بیسس پہ یا کسی سیزنل بیسس پہ تو آپ اس حصے کو جو ہے وہ اس پہ اوپر فوکسنگ کریں پوری اور کسی اور طرف دیکھنے کی بجائے الٹرنیٹو جو ہیں چیزوں کو دیکھنے کی بجائے اسی سے آپ کو فائدہ ہوگا اسی سے اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ سلم بھی آتا ہے تو اسی آ پیریڈ سے آپ کمائیں گے یعنی جو ایک سیگمنٹ ہے اس سے اپنی فوکسنگ جو مارکٹنگ کی ہے اس کو ہٹائے نا اور اسی کے اندر اپنی خامیاں یا خوبیاں تلاش کر کے ان کو یا تو مزید بہتر کریں اگر خامیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں تو لیٹ سی ٹو ڈے آج ہم جہاں سے شروع کر رہے ہیں آئیے اپنے لیکچر کو شروع کرتے ہیں مارکٹنگ کا ہی سبجیکٹ ہے اور آج دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں اس کے سسلے میں جیسے میں نے گزارش کی مارکیٹنگ از اگین ٹوڈیز سبجیکٹ جو کانٹینیشن کی اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آج کے اس لیکچر میں انکلوڈ ہیں پہلے ہے جی مارکیٹنگ ڈسیزن ویریبلس یہ کیا ہے کہ آپ کو جب مارکیٹ کے بارے میں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں سیگمنٹ کے بارے میں اپنے پوٹینشیل کے بارے میں یا اس ایریا کے بارے میں یا اپنی پروڈکٹ کے فلو کے بارے میں جب کوئی ڈسیزن لینا ہے مارکیٹ کے بارے میں تو اس کے لئے ویریبلس کون سے ہیں اور کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں تو لیٹ سی وہ ہے جی کنٹرولیبل ویریئبلس اور مارکیٹنگ ان کنٹرولیبلس جو مارکیٹنگ ان کنٹرولیبلس ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کسی سیکنڈ ہینڈ میں یا تھرڈ ہینڈ میں ہیں یعنی ان کی جو سٹیرنگ ہے وہ آلدو اٹ از ود سم باڈی راہ ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جو کچھ فورس میں کے زمرے میں آ جاتے ہیں یعنی اللہ تعالی کے کم قدرت کے اندر ہیں جیسے خدا نخواستہ کوئی نگہانی آفت ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کچھ ایسے ہیں جو مٹیریل سپلائرس کے ہاتھ میں ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہمیں سپورٹ کرنے والی ایجنسیاں مختلف یا ادارے ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں گورنمنٹ کی تو اس طرح سے کچھ تو ویریبلز ایسے ہیں جو کنٹرولبل ہیں اور جن کو ہم مارکیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے یا انٹر ہونے کے بعد ہم اس کو اپنے جو کابو میں رکھ سکتے ہیں اور اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں اپنی مارکیٹنگ اسٹریٹجی کے مطابق ان کنٹرولیبل ویریبلز ایسے ہیں جو ہمارے بس میں تو نہیں ہیں, کسی سیکنڈ یا تھرڈ پارٹی کی بس میں ہیں لیکن ہم ان کو اگر پراپرلی اسٹریٹجائز کریں تو ممکنہ خدا نخواستہ اگر کوئی نقصان ہے تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ کنٹرول جو ہے وہ ویریبلس کون سے ہیں اور مارکیٹنگ جو ان ہیں وہ کیا ہے انہیں ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کنٹرول جو ویریبلز ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جی کون کون سے ایسے ویریئبلز ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں یا مارکیٹ سٹاف کے اختیار میں ہیں یا ڈیسیزن میکرز کے اختیار میں ہیں اور ہم ان کو وقت پہ اگر ہینڈل کریں تو ہم اسٹریٹجائز کر سکتے ہیں مارکیٹ کو اپنی حسب منشا اور اپنی مرضی کے مطابق تو لیٹ سی جی وٹ آر دا فیکٹرز ویچ آر کنسڈر ٹو بی دی کنٹرولبل ویریبلز ان دا مارکیٹنگ آف ڈفرنٹ پروڈکٹس ہم ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ ان کے اثرات جو ہیں ڈائریکٹلی اور ان ڈائریکٹلی مارکیٹ کے اوپر کیا ہیں تو پہلا جو اس سلسلہ میں ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جی کیا چیز ہے ٹارگیٹ مارکیٹ سیگمنٹ ہم نے پہلے یہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ جب مارکیٹنگ کرتے ہیں تو سب سے بہترین اور سب سے جو بہتر اس کا حل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے بیسز اس کے مختلف مطلب جو ہیں وہ ہیں میں نے بار بار چونکہ پہلے بھی گزارش کی تھی پھر میں آس کر رہا ہوں کہ جیسے اس کا ڈیموگرافیکل سیکس پہ یا میل فیمل پہ یا یعنی جینڈر اس کا ہے بیسز ہیں اس کے بعد اس کے کچھ آپ کے جو علاقائی ہیں جغرافیکل بیسز ہیں پھر اس کے جو سوشل بیسز ہیں پھر سیزنل بیسز ہیں تو سیگمنٹ جو ہیں یہ ہمارے اپنے بس میں ہیں کہ جی ہم نے مارکیٹ سے پہلے اگر سیگمنٹ ڈسائڈ کرنا ہے کہ کس سیگمنٹ کو ہم نے جو ہے وہ ہاتھ ڈالنا ہے یا کس سیگمنٹ میں ہم نے اپنی مارکیٹنگ کمپین شروع کرنی ہے تو اس چوائسز وداس تو آپ سیگمنٹ کی سلیکشن سے پہلے یو کین ڈو لاٹ آف ریسرچ آن دیٹ سیگمنٹ کہ جی اس میں آپ کا کمپیٹیشن کن لوگوں سے ہے کیا اس سیگمنٹ میں پہلے سے ہی नहीं تو نہیں اوور سیچوریٹڈ تو نہیں کہ آپ کے لیے وہاں گنجائشی نہ ہو یا اس میں اتنی گیپ ہے اتنی اس میں گنجائش ہے کہ آپ اپنی مارکیٹنگ کیپبلٹیز کے ساتھ جب پروڈکٹ کو لے کے آتے ہیں تو وہ سیگمنٹ آپ کی پروڈکٹ کو آبزارو کر لے تو یہ ایک بڑا ایک کہیں کہ بیسک ڈیسیجن ہے سب سے پہلے جب ہم مارکیٹ کی ڈسیزن لیتے ہیں کہ جی آپ نے کون سا سیگمنٹ سلیکٹ کیا اور سیگمنٹ سلیکشن میں پھر میں نے وہی گزارش کی کہ آپ نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کمپٹیشن آپ کی کیپبلٹیز جو ہیں پروڈکشن کی اور فائنینشیل ٹو میٹ دیٹ سیگمنٹ اور پھر اس کے کمپیٹیٹرز جو آپ کے پاس ہیں اور کمپٹیشن میں پھر آپ نے دیکھنا ہے جی کہ ڈائریکٹ کمپٹیشن جو لوگ ڈائریکٹلی آپ کے ساتھ آپ کی پروڈکٹ کو میچ کریں گے یعنی دے ول میچ فار اگزامپل اگر آپ فرض کیا کہ جی ایک فٹنگز بنا رہے ہیں کوئی الیکٹریکل تو ایک تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کمپیٹیٹرز ڈائریکٹلی وہی چیز بنا کے آپ کو کمپیٹ کریں پھر ایک ان ڈائریکٹ کمپٹیشن ہے کہ اس کا کوئی الٹرنیٹو اس کا کوئی متبادل جو ہے وہ بھی اس سیگمنٹ میں آ سکتا ہے تو اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں پھر ہو سکتا ہے کہ وہ سیگمنٹ جو ہے وہ امپورٹ بھی ہو رہا ہو اور اس کی پرائز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا آپ کمپیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سیگمنٹ سلیکشن سے پہلے آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے کیونکہ مارکیٹ میں سیگمنٹ سلیکشن جو ہے یہ فرسٹ اسٹیپ ہے ٹو یور سکسیس اور خدا نخواستہ جو آپ کی اس میں اور جو ہے تو لیٹس سی سیکنڈ ہمارے پاس کیا سیگمنٹ ہے اس میں جی سوری کیا ہمارے پاس پوائنٹ ہے پروڈکٹ آفر آپ نے جب پروڈکٹ سلیکٹ کی یعنی پہلے تھا کہ سیگمنٹ ہم نے سیگمنٹ سلیکٹ کر لیا اب ظاہر ہے ہم نے جو پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہے وہ اسی سیگمنٹ کے لحاظ سے ہم نے سلیکٹ کرنی ہے پروڈکٹ سلیکٹ کرنے کے لیے پھر وہی ویریئبلس ہیں کچھ ڈیسیزنس ہیں کہ جی پروڈکٹ کی کیا ہے اس کی جو ہے کیا ہے اس کی لائف کیا ہے اٹس ویئر وی ہیو ا ویری ویری فاسٹ گروئگ ٹیکنالوجی نئی چیزیں روز آ رہی ہیں نئی چیزیں انٹروڈیوس ہو رہی ہیں نئے نئے ویریبلز آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو پروڈکٹ آپ لے کے آ رہے ہیں کیا اس کی سسٹینیبلٹی اتنی ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں وہ چل جائے ایک سال دو سال چار سال آپ کو ایک جو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے چار دن بعد ہی یا دس دن بعد یا دو مہینے بعد ہی اس کا سبسٹیچیوٹ یا اس سے ایک جو الٹرنیٹو جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے جو آپ سے سستا ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے سرٹن پیرامیٹرز ہیں سرٹن اسٹڈیز ہیں دنیا میں مارکیٹنگ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر سرٹن uh, جو ڈیپینڈنسیز ہیں وہ بڑی فرم قسم کی ہیں اس لیے کوئی اس میں ایسی خاص گھبرانے کی بات نہیں ہے صرف مقصد اس میں یہ ہے کہ جب پروڈکٹ سلیکٹ کریں تو یہ دیکھ لیں کہ اس کی لائف کتنی ہے کیا وہ برفراٹ کو سوڈ کرتی ہے اس کی فزیکل اپیرنس اس کی آفٹر سیل سروس اس کی جو ہے سیفٹی فیکٹرز اس کے ہیں اف اٹس تو اس کے جو کنفرمیٹری ہیں، وید، وید دی ہیلتھ سٹینڈرڈز اور ہمارے جو ملکی قانون ہیں ان کے مطابق انوائرمنٹل لاز جو ہیں یا جو دوسرے لاز ہیں ان کے مطابق وہ چیز جو ہے وہ سٹینڈرڈائز ہے پھر اس میں ایک یہ چیز ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ جو انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس ہیں اس کا خیال رکھیں کہ کسی جگہ پہ وہ چیز کسی کی اور چیز کو ہرٹ نہ کرے بھی ویری ڈسپلنڈ ان دیٹ کیونکہ یہ ایک نہایت آپ کا اخلاقی اور قانونی فرائض میں شامل ہے ہم دیکھتے ہیں جی پھر تیسرا ہمارے پاس کیا پوائنٹ ہے اس میں پرائز پرائس آپ کے کنٹرول میں ہے ظاہر ہے آپ جب ایک چیز کو مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں آپ اس کو سیل کر رہے ہیں آپ اس کو بنا رہے ہیں آپ نے اس کے سٹرکچر بنایا ہے تو یو آر دیور فار ارنگ دا پروفیٹ آپ اس کو ایک پروفٹ کمانے کے لیے مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں بٹ اگین آپ نے جو پرائز رکھنی ہے وہ آپ کے کنٹرول میں ہے یہ نہیں کہ آپ کو جو کاسٹ کر رہا ہے آپ کو اس سے کم پہ بیچنا ہے لیکن آپ نے جب سیگمنٹ سلیکٹ کرنا ہے تو اس وقت یہ چیزیں مد نظر رکھنی ہیں جب پروڈکٹ سلیکٹ کرنی ہے تو اس وقت یہ مد نظر رکھنا ہے کہ جس مارکیٹ کے اندر آپ انٹر ہو رہے ہیں وہاں پہ آپ کو اپنی پرائز لیول دوسروں کے مقابلے میں انیشلی کیا رکھنا ہے پروڈکٹس ٹیم لائن ہو جائے تو کیا رکھنا ہے یا اگر آپ نے شروع میں کچھ ڈسکاؤنٹس دینے ہیں یا آپ نے کچھ اس میں انسینٹیوس دینے ہیں تو وہ کیا دینے ہیں تو پرائز ایک ایسا ویریئبل ہے جو کنٹرولبل ویریبل ہے اور ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جی پرائز کی جو کرائیٹیریا ہے ڈیٹرمیشن کا ہاؤ ٹو فکس دا پرائز اس میں کیا کیا فیکٹرز ہیں جو آپ کو ملحوظے خاطر رکھنے پڑتے ہیں وہ سارے جو ہیں ڈسائڈ کرنے بیکاز الٹیمیٹلی ود لاٹ آف ادا فیکٹرز پرائز از آلسو ون آف دا فیکٹرز جو آپ کی پروڈکٹ کو uh, جو ہے کامیاب کرنے میں بہت بڑی ایک جو ہے uh, جو اس کا ایک فیکٹر ہے اور اس کے اوپر آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ اپنی فائنینشل کاسٹ اپنی پروڈکشن کاسٹ اپنی مارکیٹنگ کاسٹ اور the same time your competition with the other uh, jo aapke competitors in market mein, you will have to be in line with them you have to have them with them so you have to have a fair competition so you have to have a fair competition so that you have to have a fair competition let's see what's the next factor we have this is advertisement and promotion you know today is marketing is the media all the marketing depends on the media اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی مارکیٹ کمپین کی طرف جاتے ہیں تو دا میجر پورشن وچ ون ایلوکیٹ اس ٹوڈس دی اویئرنیس آپ نے ایک چیز بنائی وہ بہت اچھی ہے وہ بہت قابل اعتماد ہے وہ پرائز میں بھی بڑی کمپیٹیو ہے اس کی آفٹر سیل سروس بھی بہت اچھی ہے بٹ انلیس اینڈ ٹل پیپل ڈانٹ نو اباؤٹ اٹ کہ آپ نے جو بنایا ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی جو پرچیزنگ کیپیبلٹی کو اور کس طرح سے وہ چیز ہیلپفل ثابت ہوتی ہے لوگوں کے یوز کے لیے جب تک آپ یہ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کسی پروڈکٹ کے بارے میں ہاؤ ول دے گو ٹو دا مارکیٹ اینڈ وائٹ سو وٹ از دا نیڈ نیڈ از دی ایڈورٹیزمنٹ اس میں پھر میڈیاز ہیں اخبارات ہیں رسائل ہیں آپ کے ٹیلی میڈیاز ہیں ریڈیو ہے جیسے کمیونیکیشنز کے مختلف ہیں ٹیلی کمیونکیشن آج کل ٹیلی مارکیٹنگ بڑی ٹرینڈ میں ہے اس کے بعد ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ ہے ریپرزنٹیٹو جاتے ہیں اور اپنی سامپلنگ کرتے ہیں مٹیریل جو ہے اس کی سامپلنگ کرتے ہیں اس کا جو ایڈورٹائزنگ مٹیریل ہے یا اس کے بارے میں جو اس کا یعنی جو انٹروڈکٹری مٹیریل ہے بروشرز ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مارکیٹنگ کمپین کا یا اس کے جو ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا روڈز کے اوپر یا مختلف جو اس کے بورڈز وغیرہ یا سائن بورڈز نیون سائن جو ہیں مکتف لگائے جاتے ہیں تو ایک جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اٹس سیلف نوس کمرشل سائنس یہ خود بہت بڑا واس فیلڈ ہے جس کو ہم سر تھوڑا سا ٹچ کر رہے ہیں مارکیٹنگ کے ریفرنس سے کہ جی آپ کے اپنے اس میں ہے کنٹرول میں ہے ویریبلز جو ہے ان کے کہ جی آپ کتنا بجٹ اپنے حساب سے اپنی پروڈکٹ کی کوانٹٹی کے حساب سے کے مومینٹم کے حساب اور مارکیٹ کے سیگمنٹ کو دیکھ کے کتنا بجٹ آپ اپنے ریسورسز کو دیکھتے ہوئے الوکیٹ کرتے ہیں اور پھر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ایڈورٹیزمنٹ کنسلٹینٹ کے اوپر کہ وہ آپ کو کون سا میڈیا سجیسٹ کرتا ہے ڈپینڈنگ اپان دا پیپل ٹ ہوم یو آر سیلنگ دا تھنگ اگر آپ نے ایک ایسا سیگمنٹ سلیکٹ کیا ہے جو جیوگرافیکل ریجن کے لحاظ سے ایک پسماندہ علاقہ ہے اور وہاں پہ کوئی ایسی فسیلٹیز نہیں ہیں جو عام شہروں میں دستیاب ہیں تو ظاہر ہے آپ کو ایسا میڈیا سلیکٹ کرنا ہے جو ان علاقوں میں افیکٹو ہو تو یہ اگین ہر uh, uh, جو uh, چیز آپ کے کنٹرول میں ہے uh, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو ایڈورٹیزمنٹ کنسلٹینٹ ہیں اس سے کنسلٹ کر کے اس میڈیا کو اس uh, ریجن کو دیکھتے ہوئے اس سیگمنٹ کو دیکھتے ہوئے کلاس آف دا پیپل ہو اور یور پرائمری سیکنڈری کسٹمر ان کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کی یہ جو ویریبل ہے اس لیے یہ کنٹرولبل ویریبلز میں آتا ہے لیٹ یو نیکسٹ واٹ وی ہے ڈسٹریبیوشن یہ کیا ہے جی کہ آپ نے ایک پروڈکٹ بنائی آپ نے اس کو الٹیمیٹلی اس کے کسٹمر تک پہنچانا ہے اس کے لیے دیر آر سر چینلس چینلز کیا ہیں کہ آپ نے مختلف اس کے میتھڈز ہیں ایک ڈائریکٹ ڈسٹریبیوشن ہے کہ آپ نے ملک میں اپنے ڈسٹریبیوٹر مقرر کر دیے جو آپ سے لیتے ہیں پروڈکٹ کو اور پھر ان کے اپنے جو ہے وہ سروسز ہیں کہ وہ ڈور ٹو ڈور یا شاپ ٹو شاپ اس کو فردر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی خود ڈسٹریبیوشن کے اندر ہیں اور اپنی پروڈکٹ کو خود جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن فیسلٹیز دے کے تو مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پسلی اپنی آپ کی اپنی مارکیٹنگ ٹیم جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے یا آپ کوئی تیسرا طریقہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں جن آؤٹ لیٹس بنا دیتے ہیں لیٹ پیپل اینڈ بائی ڈائریکٹ لیٹ فرام یو جیسا کہ آج کل بہت سارے فرنچائزنگ آؤٹ میں ہے کہ پیپل دے ہیو ٹو گو دیئر اینڈ دی ہیو ٹو بائی اور ایڈورٹیزمنٹ کے ساتھ اس کو بتایا جاتا ہے جی کہ فلاں جگہ سے آپ چیز خرید لیں تو یہ بھی کنٹرولبلز میں ہے کہ جی آپ نے جو اس کے چینلز بنانے ہیں آپ نے جو اس کے ویز بنانے ہیں آپ نے جو اس کے میتھڈالوجی اڈاپٹ کرنی ہے ٹو ڈسٹریبیوٹ دیٹ وہ بھی آپ کے کنٹرول میں ہے نیکسٹ کیا ہمارے پاس ہے جی سروسنگ یعنی کوئی پروڈکٹ آپ نے بنا لی اس کی جو مینٹننس ہے آفٹر سیل سروس ہے اس کی وارنٹی جو ہے اس کی جو مختلف اسپیئر پارٹس کی اویلیبلٹی ہے اس کی خدا ناخواستہ ریپلیسمنٹ ہے خراب ہونے کی صورت میں یا کچھ ایسے فیکٹر ہیں جو سروس کے ساتھ اس کی ریلیٹ کرتے ہیں دے آر ان ٹو دی کنٹرولبل فیکٹرز اور اس لیے یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ اس کو ہا اسمارٹ یو آر اور ہاؤ گڈ یو آر ان پرووائڈنگ دا سروس اور یہ ایک بڑا آپ یہ سمجھیں کہ مارکیٹنگ کے لحاظ سے یا سیل کے لحاظ سے یہ ایک بڑا پازیٹو پوائنٹ سمجھا جاتا ہے if سم کمپنی ہیو ا گڈ سروسنگ فیسلٹیز تو ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی وٹ وی ہیو ود داس مارکیٹنگ یعنی وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں ہم نے پہلے جو پڑھے تھے فیکٹرز سٹوڈنٹس وہ وہ تھے جو ہمارے کنٹرول میں تھے یا جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کمپین لانچ کرنے سے پہلے مارکیٹنگ کی یا کمپین لانچ کرنے کے بعد اب ایسے فیکٹرز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں یا تو وہ کسی تھرڈ پارٹی کی کنٹرول میں ہیں لیکن ہم اسٹریٹجائز کر کے جیسے میں نے پہلے ارض کیا تھا کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کوشش کر سکتے ہیں کہ کم سے کم ہم ان سے افیکٹ ہو ہم پہ اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے جو ہے ان کو ٹو ٹ میک دم اٹینچبل جو ویریبل کوشش کریں ان کو بنانے کی اس میں دیکھتے ہیں جی کیا ہے ہمارے پاس پہلے جی ریسورس اویلیبلٹی اب ہر جو پروڈکٹ ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ فنش فارم میں امپورٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اور جب آپ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کو के کے لئے را مٹیریل بھی چاہیے وہاں پہ آپ کو لیبر فورس بھی چاہیے وہاں پہ آپ کو ٹیکنالوجی بھی انوالومینٹ ہے وہاں پہ آپ کو مین پارک انوالومنٹ بھی ہے وہاں پہ آپ کے اسکلڈ اور انسکلڈ لیبر بھی ہے اور سب سے بڑھ کے وہاں پہ آپ کے فائنینشیل ریسورسز ہیں جو سارے کے سارے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ فیکٹر جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے وہ اویلیبلٹی آف ہے کہ جس چیز سے آپ اپنی پروڈکٹ بناتے ہیں وہ ایک چیز ہے یا دو چیزیں ہیں نارملی اٹس اٹس اے مکسچر آف ڈفرنٹ مٹیریلس کیونکہ زیادہ تر جو پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ مکس اپ ہوتی ہیں مختلف را مٹیریلس کو فنش کر کے ایک فارم ملانے لانے کا تو وہ جو ان کی اویلیبلٹی ہے یا ان کی جو سپلائی ہے دیٹ از دا فیکٹر اور ان کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ایک ایسا ویریئبل ہے جو آپ کے کنٹرول میں ڈائریکٹلی نہیں ہے maybe you can have stock for that you can maybe have ہائر پرچیز فار دیٹ لیکن اس کے اپنے uh, conditions ہیں اس کے اپنے ویریئبلز ہیں اس کے اپنے فیکٹرز ہیں فائنینشیل فیکٹرز ہیں اس کے اور کئی اس کے انڈسٹریل فیکٹرز ہیں تو یہاں بھی یہ چیز جو ہے uh, قابل غور ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ مینوفیکچر کے کنٹرول میں نہیں ہے یعنی یہ مارکیٹنگ کے لحاظ سے جو ان کنٹرول مارکیٹنگ سیگمنٹ ہے اس کے اندر یا ویریبل ہے اس کے اندر آ جاتی ہے لیٹ سی نیکسٹ واٹ وی ہیو اور ان ڈائریکٹ میں آپ آتے ہیں بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں چند لیس دین ایمن ون ہے ایسے لوگوں کی جو ایک مارکیٹ کو شروع میں ایبسلوٹ جو ہوتے ہیں اور ان کا کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا بٹ اٹس ناٹ دا ہر جو پروڈکٹ آتی ہے اگر وہ اچھی پروڈکٹ ہے تو اس کے مقابلے میں بڑی جلدی انوویشن ہوتی ہے بہت جلدی لوگ جو ہیں وہ اویئرنیس چونکہ اتنی زیادہ ہے اور بڑی جلدی ٹیکنالوجی کو پرسیو کر کے وہی پروڈکٹ جو ہے اس کے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں آپ کو کمپیٹ کرنے کے لیے اس میں میں نے گزارش کی تھی کہ دو طرح کے کمپٹیشن ہیں ایک ڈائریکٹ کمپٹیشن ہے یعنی ٹو ریپلس اے ود اے اور ٹو کمپیٹ کمپیٹ اے ود اے یعنی اگر آپ کی پروڈکٹ کوئی میں نے جیسے مثال دی تھی ایک آپ الیٹریکل فٹنگ بناتے ہیں So maybe somebody is competing you with the same thing. And interact competition کیا ہے کہ maybe somebody is competing you with the substitute. جو نام تو شاید اس B ہے but function اس A جیسے ہیں. یعنی you can also compete A with A but if B has the same characteristics which A have so you can also compete A with the B. تو یہ کیا ہے? ایک direct competition ہے where you are comparing an apple with apple. تو دوسرا جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے جس کو ہم سبسٹیچیوٹ کمپٹیشن کہتے ہیں یعنی ایسی چیز جس کا متبادل ہے میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ سے واضح کرتا ہوں شاید اس سے یہ زیادہ جو ہے میرے اسٹوڈینٹس کے لئے جو ہے وہ مددگار ثابت ہو ہم اگر بات کرتے ہیں فرس کیا جی کہ جی پیسٹیسائڈ کی بات کرتے ہیں تو کچھ پیسٹیسائڈ ایسے ہیں جن کو اگر لوگ مارکیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی ان کو اگر آپ ہیٹ دیں تو اس سے ویپریشن ہوتی ہے اور جو ہیں آہ وہ آہ مچھر وغیرہ یا کچھ چیزیں جو بھی آپ ان کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں وہ یو کین گیٹ ریڈ آف دم تو مے بی آپ کا کمپٹیٹر وہی چیز بنانے والا نہ ہو کچھ ایسے لوگ ہوں جو سپرے بنا رہے ہوں اینڈ وچ پرفارم دا سیم فنکشن تو یہ انڈائریکٹ کمپٹیشن ہے یہ جو ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ ان ویریبلز میں آتے ہیں جو مارکیٹنگ کے انکٹربل variables ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی اکنامک کنڈیشنز اکنامک کنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ جنرلی جو اقتصادی حالات ہیں اس میں اب کے اپنے بھی آ جاتے ہیں مارکیٹ کے بھی آ جاتے ہیں ملک اقتصادی حالات ہیں مارکیٹ میں ویریئشنز آتی ہیں اچھے ٹائم آتے ہیں مارکٹ کے پوری دنیا میں یہ ہے اٹس ناٹ ود اینی اسپیسیفک ایریا سلمس مارکیٹ کا اوپر جانا نیچے آنا یہ ایک, ایک بزنس کی ایک روٹین ہے اس میں کوئی ایسی دیر از نو اسٹرینگ تھنگ این ایٹ تو جو ویریبلز آ... ہیں آ... ان میں جب آپ بات کرتے ہیں مارکیٹ کی اسٹیبلٹی کی یا مارکیٹ کی ویریئشن کی یا جو اس کی آ... اس کی کے آ... اتراؤ چڑھاؤ کی تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتا اس کو کچھ اور فیکٹرس کنٹرول آ... کر رہے ہوتے ہیں مثلا آئل پرائس اگر بڑھ گئی ہے یا آئل پرائس ڈاؤن ہو گئی ہے اور چیزیں سستی ہو گئی ہیں یا بجٹ میں کوئی انسینٹیو مل گیا ہے یا بجٹ میں کسی چیز کے اوپر کوئی اور جو ہے وہ کوئی ڈیوٹی جو ہے گورنمنٹ نے بڑھا دی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جو آپ کو اگر فائدہ بھی دے سکتی ہیں آپ کی پروڈکٹ کو کیونکہ آ جب گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ملکی کی مفاد میں کرنا ہوتا ہے وہ سنگل انڈیویجول بیس پہ نہیں کرنا ہوتا اس لیے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا آل دو سب تجاویز کو مدد رکھ کے یہ فیصلہ کیا جاتے ہیں کہ سم ٹائم اگر اس میں ایک یا دو پرسینٹ کوئی اگر متاثر ہوتا ہے یا اس کو فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے پھر ہے جی ہمارے پاس مارکیٹنگ اینڈ میں نیکسٹ جو چیز وہ ہے سوشیو کلچرل کنڈیشنز یہ کیا ہے جی یہ زیادہ تر ایسی چیزوں میں آتے ہیں جو سے آپ کی اپیرنس سے فیشن گڈس ہیں یا آپ کی کلچرل گروپس ہیں یا آپ کے جو ٹرینڈز ہیں یا آپ کی جو مختلف سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں تو ان کی چینج کے ساتھ یہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اس میں ایسے ہے جیسے مثال ہے کہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کسی چیز کے اس میں کوئی چینج آتی ہے جی کہ نہیں ایک دم سے کہ اٹس ناٹ سوٹیبل چینج کلچر وائز اٹس ناٹ گڈ فار آر کلچر اینڈ اٹ از ناٹ سیف فار آر کلچر کلچرل آسپیکٹ ہے تو لوگ ہو سکتا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ متلوب کر دیں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی فیشن ٹرینڈ بدل جائیں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جی کبھی جو ہے وہ ٹو شوز کا آ جاتا ہے فیشن کبھی اس کو کٹ شوز کا آ جاتا ہے کبھی لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ پوائنٹڈ ہونا چاہیے تو ٹرینڈز جو ہیں یہ بدلتے جاتے ہیں تو اس لیے جو مارکیٹ میں ایسی چیزیں ہیں جو فیشن کے ساتھ یا سوشل آسپیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی سوشلی اگر ایک چینج آتی ہے جی کہ اوکے آ آ یا ایک سیزنل چینج آتی ہے کہ جی یہ ہم نے چیز کو جو ہے اس کو, نہیں اس کو استعمال کرنا ہے تو یہ لوگوں کی ایک عمومی رائے ہوتی ہے لوگوں کی ایک جو عام رائے ہوتی ہے اور یا لوگوں کو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے وہ ٹرینڈ جو ہے وہ کن سٹیمولنٹس سے ڈویلپ ہوتا ہے وہ کن اثرات کے تحت ڈویلپ ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے جس کو ہم انریلیونٹ ہے ہمارا یہاں اس کو ڈسکس کرنا تو لیکن ایسے فیکٹر ضرور ہوتے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ کو فرسٹ کیا ایک ریسرچ آ جاتی ہے میں آپ کو ایک بڑی جرنل سے مثال دیتا ہوں ریسرچ آ جاتی ہے کہ فلان چیز جو ہے جی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے یا فلان چیز کے استعمال سے اے بی سی اینی تھنگ جو ہے وہ کسی سے سوشل جو ہے وہ نگیٹوٹی کا خطرہ ہے تو اویئرنیس اگر آتی ہے وہ سچا ہے یا جھوٹ ہے یہ تو ایک بات کی بات ہے تو ایک طرح سے جو مارکیٹ ہے اس پہ اثر تو پڑے گا تو وہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے پولیٹیکل اینڈ لیگل کنڈیشنز میں نے ایک ٹرم ایک دفعہ یوز کی تھی بلکہ بینکنگ میں ہم نے اس کو بہت زیادہ یوز کیا تھا دس اے کنڈیشن وچ از کارڈ فورس می یور فورس ایک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے فیکٹرز کچھ ایسے جو حالات جو آپ کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں وہ وقوع پذیر اگر ہو جاتے ہیں تو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے یہ ایک ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک پروسیس ہے دنیا کا ایک دنیا ایک ایک سرکل سے جیسے گزری ہے ایک دنیا ایک پروسیس سے گزری ہے تو اس طرح سے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں ملک میں چینجز آتی ہیں اچھے حالات آتے ہیں خدا نخواستہ کوئی آ، آ، کسی قسم کا جنگی خطرہ ہو جاتا ہے یا کوئی اس قسم کی چینج آ جاتی ہے یا کوئی کوئی اور کسی، کسی قسم کی چینجز آ جاتی ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک حصہ ہیں پروسیس کا کسی بھی ملک کے اندر چاہے وہ دنیا کا ترقی یافتہ ملک ہو یا دنیا کا غیر ترقی یافتہ ملک ہو یا اچھا ملک برا ملک تو ہر کوئی بھی نہیں ہوتا تو ہر ایک کا جو ہے وہ ایک, ایک،, ایک پروسیس ہوتا ہے اپنا چینجز کا ان کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے وہ ایک پروسیس کا حصہ ہیں ڈیفینےٹلی ان کے ساتھ کچھ تھوڑا سا مارکیٹ میں ہو سکتا ہے کہ بہت بہتری بھی آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے مارکیٹ سٹیٹک ہو جائے اور پھر سے چل پڑے تو یہ جو ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ بھی ایک فیکٹر اس میں آتا ہے پھر کیا ہے جی لیگل کنڈیشنز جو ہیں اس کو میں مینشن کر دوں اس میں میں بات کروں گا لاز کی نئے نئے لاز ڈیولپ ہو رہے ہیں نئی نئی ریسرچ کے بعد آج سے اگر ہم بیس سال پہلے کی بات کرتے ہیں تو شاید اس طرح فورسفلی انوائرمنٹل لاس جو تھے وہ اپلائی نہیں ہوتے تھے جس طرح آج ہو رہے ہیں یا ہم فوڈ گریڈس کی بات کرتے ہیں تو میں بھی آج سے 20 سال پہلے یا پچیس سال پہلے جب کوئی یہ کہتا تھا ایون پندرہ سال پندرہ بیس سال پہلے کہ جی اس میں جو کلر استعمال کیا گیا ہے اس پروڈکٹ میں یہ فوڈ گریڈ کا نہیں ہے بلکہ یہ عام ایک ڈائی ہے جو نقصان دیتی ہے تو یہ بات ایک عجیب سی لگتی ہے لیکن آج بڑے اگریسولی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ فلاں چیز میں جو رنگ استعمال کیا گیا کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ یہ ہمارا میڈیا بتاتا ہے ہماری اخبارات ہیں ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے یہاں پہ رسو پاکستان میں ریسورسز ہیں جو اور سورسز ہیں جو ہمیں اویئرنس دیتے ہیں نئی نئی انویشنز کے بارے میں نئی نئی معلومات کے بارے میں اور ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز بھی الحمد ایسی ہیں کہ وہ ہر چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھنی ہے تو ایسے جو کنڈیشنز ہیں کہ جی یہ ڈائز یہ ہیں کسی پروڈکٹ میں استعمال ہوتی یہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں یا یہ ہیومن کنزمشن کے لیے ٹھیک ہے یا پھر ہم جیسے ابھی آج کل اویئرنیس ہے واٹر کی کہ کیا خدا ناخواستہ جو پانی آپ استعمال کر رہے ہیں میک اشور sure. وہ بال کے پئیں کہ وہ کنٹامنیٹڈ تو نہیں ہے اس میں کوئی ہیپاٹائٹس خدا نہ یا کسی اور بیماری کی چیزیں تو جراثیم نہیں ہے. اس طرح کر کے جو اویئرنیس ہے کنڈیشنز ہیں جو اور جو اس کے بارے میں جو لیگل لاز بن گئے ہیں کہ جی آپ کی اگر یہ چیز کر سینوجینک ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں سے ریز نکلتی ہے کینسر کا باعث بنتی ہے اس کو استعمال نہ کریں یا انوائرمنٹل کچھ لاز ہیں نوکس مشن ہے جیسے یا کچھ oil کے بارے میں خوراک کے بارے میں آپ کے ایون ایڈبلس کے بارے میں لاز بنے ہوئے ہیں جن کو آپ جو وقتاً فوقتاً چینج ہوتے رہتے ہیں اور وہ مارکیٹ کو بڑی بری طرح سے افیکٹ کرتے ہیں اگر آپ کی جو پروڈکٹ ہے خدا نخواستہ وہ ٹو گریڈ نہیں ہے اور ان لاس کو میچ نہیں کرتی تو یہ بھی ایسا ایک ویریبل ہے جو کنٹرولبل نہیں ہے اور ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ جو ہے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے مارکیٹنگ ایشوز میں پھر ہے جی ٹیکنالوجیکل سیچویشن وہی انویشن کی بات میں اس کر رہا ہوں کہ دنیا میں اتنی تیزی کے ساتھ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں انویشنز ہو رہی ہیں مرجرز ہو رہے ہیں نئے نئے جو پروڈکٹس آ رہی ہیں اسپیشلی آپ الیکٹرانکس میں دیکھیں سلیکانس کی ٹیکنالوجی میں دیکھیں آپ جو ہے پولیمرز میں دیکھیں کسی بھی آپ اگر کیمیکلز میں میڈیسن میں الیٹرانکس میں تو انویشن ٹیکنالوجی اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے کہ آپسلنس کا جو کانسیپٹ ہے یعنی کسی چیز کا آ, کسی چیز کا ایکسپائر ہو جانا یا کسی چیز کا افادیت کا کام ہو جانا وہ ایک بڑی عام سی بات بن گئی ہے میں آ, اس کے لیے آپ مارکیٹ میں بے شمار چیزیں دیکھیں گے جو ہم آ, کسی آج سے دس سال پہلے یا بارہ سال پہلے استعمال کرتے تھے اور آج وہ نظر نہیں آتی ان کی جگہ ایک دو تین دس پندرہ الٹرنیٹوز آئے اور پھر نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں آتی جاتی ہیں اور اگر ایک ٹیکنالوجیکلی آپ سے بہتر پروڈکٹ مارکیٹ میں آ ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کی مارکیٹنگ کیپیبلٹی کو افیکٹ کرے گی افیکٹ کیسے کرے گی اپنی ٹیکنالوجیکل افادیت کی وجہ سے ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن کی وجہ سے اور اس کو جو آپ پہ پریفرنس ہے حاصل ہے ٹیکنالوجیکلی وہ اس کے لحاظ سے آپ کو افیکٹ کرے گی تو یہ جو ایمرجنس آف نیو تھنگس آن دی بیسس آف نیو انویشنز ٹیکنالوجی ہے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے یہ ایک پروسیس ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ عمل پذیر ہے اس لیے یہ بھی فیکٹر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں ٹو بی اویئر آف دا نیو تھنگز کمپٹیشن میں آ سکتے ہیں مارکیٹ کو گریپ کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کو دیکھ سکتے ہیں بٹ اٹس اے گلوبل مارکیٹ دنیا کی پوری مارکیٹ ہے لہٰذا اس کو ہم بڑے وسوخ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ویریئبل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے پھر جی ڈیسیئن اباؤٹ دا یہ ایک بڑا میجر سیگمنٹ ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ جب مارکیٹ میں لانی ہے تو وہی آپ کا بیس ہے وہی آپ کی آمدنی یا نقصان یا نفع یا آپ کی جو ویریبلز ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا یہ سارے کے سارے ڈپینڈ کرتے ہیں نیچر آف دا پروڈکٹ پہ تو پروڈکٹ بیسیکلی سورس ہے آپ کا کسی بھی مارکیٹ میں انٹر ہونے کا اور جو مارکیٹنگ ہے اس کے لیے آپ کے پاس جو بیسک اکائی ہے جو بیسک یونٹ ہے وہ آپ کی پروڈکٹ ہے پروڈکٹ جو ہے اس کا جو مارکیٹ کا جو بیس ہے بیسکلی آپ کی پروڈکٹ ہے لہذا پورے جو اس جو ڈسکشن ہے اس میں اگر ہم سب سے زیادہ فوکس کرتے ہیں یا ہم کہتے ہیں جی وٹ از دی سینٹرلائز آئٹم ان آل دس مارکیٹنگ پروسیس تو وہ آپ کی پروڈکٹ ہے تو ہم دیکھتے ہیں پروڈکٹ کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کے بارے میں مختلف آسپیکٹس اس کے ڈسکس کرتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے جب آپ کسی پروڈکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں the scene about the product یہ ہے جی کہ product the scene have quite important because the length of time for which a product remains profitable has considerably shortened due to technological innovation and entry of new products یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ارض کی تھی دنیا میں اتنی تیزی کے ساتھ اتنی جو ہے تیز رفتاری کے ساتھ انوویشنز ہو رہی ہیں نئی نئی چیزیں ایجادات آ رہی ہیں کہ جب ہم پوری کوشش کے باوجود جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کنٹرول کر لیں تو نہیں ہوتا لیکن بہرحال ہر ایک چیز کی ایک افادیت ہے ہر ایک چیز کی ایک لائف ہے وہیں پہ پھر بات آ جاتی ہے کہ کچھ ایسے سیگمنٹس ہیں جہاں پہ کچھ چیزوں کی لائف زیادہ ہے کیوں کہ وہ لوگ تیکن, وہ سیگمنٹ نیو انویشن سے کم جو ہے افیکٹ ہوتے ہیں مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایسی پروڈکٹ کو مارکیٹ کر رہے ہیں جس کا بیسس جیوگرافکل ہے کہ جی آپ سردیوں میں کوئی چیز انٹروڈیوس کرا رہے ہیں ٹو پروڈیوس ہیٹ اور گرمیوں میں کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں سستی یا الٹرنیٹو انرجی ریسورسز آپ دے رہے ہیں تو ایسی چیزوں کی نارملی لائف زیادہ ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں جو ڈسپوزیبلز میں آ جاتی ہیں یا نئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا جو مہور ہوتا ہے یا ان کا جو فلکرم ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو اس کو یوز کرتا ہے وہ پڑھے لکھے لوگ یا ایسے لوگ جو جن کی ٹیکنیکل اویئرنیس بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے میڈیسن کے آئٹمز ہیں تو ان میں آ کے جو ہے جو لائف آف دا پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ کیا چیز Uh, کیا یہ چیز جو میں مارکیٹ میں لا رہا ہوں اس میں اتنی جان ہے کہ یہ میری انویسٹمنٹ uh, کو میری جو uh, کوششیں ہیں میری جو پروڈکشن ہے اس کو سسٹین کر جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری ہے یو کیپ آن ایڈنگ دا نیو ٹیکنالوجی جو ہمارا uh, جو نیکسٹ کمنگ لیکچر ہے uh, ان میں ہم یہی پڑھیں گے کہ ہاؤ ٹو انٹروڈیوس دا نیو ٹیکنالوجی ان ٹو یور مارکیٹنگ تھنگس یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے ٹو سسٹین زندہ رہنے کے لیے مارکیٹ میں تو یہ پھر ضروری ہے کہ جب آپ ایک پروڈکٹ کا لائف سائیکل دیکھ لیتے ہیں تو یو کیپ آن ایڈنگ نیو تھنگز ان ٹو نیو اینویشن نیو ڈیزائنس اپئرنس فنکشنز تو یہ ہے جو پروسیس ہے اس کو بھی چلنا چاہیے تو لیٹ سی جیز کے دوسرے جو امپیکٹس ہیں وہ کیا ہیں پروڈکٹ لائف سائیکل پروڈکٹ لائف سائیکل از اکولی ہیلپ فل ان ڈیسائڈنگ اباؤٹ اپروپریٹ مارکیٹ اسٹریٹجی ٹو بی اڈاپٹ لائف سائیکل کیا ہے کہ جی کتنے عرصے میں آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کی جو سرمایہ ہے آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے آپ کی جو انوالومنٹ ہے مارکیٹ میں اس کو واپس لاتی ہے ود پروفٹ اور کتنے اس کی جو لاگت ہے اور کتنے عرصے میں اس نے آپ کو واپس کرنا ہے کیا اس پروڈکٹ کی اتنی لائف ہے کہ وہ آپ کی ساری جو انویسٹمنٹ یا آپ کی کوششیں ہیں آ, یا آپ کے اس سلسلے میں جو آپ نے آ, جو ریسرچ کی ہے یا پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنے میں جو وقت لگایا ہے کیا اس, اس کا لائف سائیکل اتنا ہے کہ وہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وقت پہ ریٹرن کر دے اور اس سے پہلے وہ ایکسپائر نہ ہو جائے ٹیکنالوجیکلی یا اوب نہ ہو جائے ٹیکنالوجیکلی یا کچھ اور ایسے میتھڈز نہ ہو جائیں تو لائف سپین جو ہے وہ ڈیپ کرتا ہے آپ کے پروڈکٹ اپیئرنس پہ اس کے نیچر پہ آپ کے فائنینشیل پاور پہ آپ کی سیگمنٹ سلیکشن پہ تو اس کا بڑا ضروری ہے کہ آپ ہے یہ دھیان میں رکھیں کہ لائف سائیکل جو ہے پروڈکٹ کا وہ آپ ضرور ڈٹرمن کریں کسی بھی مارکیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے اور اس کے لئے سرٹن پیرامیٹرز ہیں جو کہ ہم کافی حد تک ڈسکس کر چکے ہیں کس طرح سے آپ کو کسی مارکیٹ کے اندر بیٹھ کے آپ کو ایک لائف سائیکل کا پتہ چل جاتا ہے اپنے ریلیٹو ریفرنسز جو ہیں آپ کی جو کمپٹیشن والے لوگ ہیں ان کے ریفرنسز سے ڈائریکٹ مارکٹنگ سے یا سرویز سے یا آپ کے جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ دیر لاٹ آف انفارمیشن آپ کو یاد ہوگا ہم نے پریمری سورسز اور سیکنڈری سورسز جو تھے وہ پڑھے تھے وہ اسی کی متعلق تھے کہ کس طرح سے یہ جو انفارمیشن ہے وہ ہم کنسیو ہیں اور ہمیں لائف سائیکل کا پتہ چلتا ہے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں پھر ہے جی آگے کے پروڈکٹ لائف سائیکل اس کی جی کیا جو ہے افادیت ہے اور کس طرح سے ہم اس کو جو ہے جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا جو ہے یہ مختلف جو اس کے فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں تو اس میں جو بیسیکلی ڈسکس کیا گیا ہے دیٹ از پروڈکٹ ڈیولپمنٹ انٹروڈکشن ڈیٹ گروتھ میچیورٹی ڈکلائن یعنی پروڈکٹ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ آپ جو پروڈکٹ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں آپ کتنی جلدی اس کو جو ہے وہ ڈویلپ کرتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ جو چینجز ہیں اس کی اس میں کتنا آپ جو ہے اس کی ٹیکنالوجی کو اپ کرنے میں اس کے نئے ماڈلز لانے میں اس کو جو اپ کرنے میں کس طرح سے آپ جو ہے وہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ چلاتے ہیں دوسرا پھر ہے اس کا انٹروڈکشن کس ٹائم پہ وہ انٹروڈیوس کی گئی کس پراپر ٹائم پہ اس وقت جب وہ چیز انٹروڈیوس کی گئی تو کیا اس کا مارکیٹ میں گیپ تھا کیا اس کے لئے ویکیوم ایک جو تھا وہ کریٹ ہوا ہوا تھا ٹو فل دیا اتنی مارکیٹ میں گنجائش تھی کہ جب اس چیز کو انٹروڈیوس کیا گیا تو اس کی ابزاربشن کے لئے آگے اتنا زیادہ گیپ تھا کہ وہ ایک لائف سائیکل اپنا جو ہے وہ پورا کر جائے تو یہ بھی ایک نہایت امپارٹینٹ یہ ایک فیکٹر ہے کہ آپ مارکیٹ کو کس وقت انٹروڈیوس کرتے ہیں اگر آپ ایک ایسی چیز جس کی افادیت ساری کی ساری جو ہے وہ ہائی ٹمپریچر میں ہے اس کو آپ اگر سردیوں میں یا ایک لو ٹمپریچر کے سیزن میں انٹروڈیوس کرتے ہیں تو ظاہر ہے اٹ از ناٹ رائٹ ٹائم فار دیٹ سم تھنگس دے آر ریلیٹڈ ٹو سرٹن اوکیزن ہمارے تہوار ہیں یا ہمارے مذہبی کچھ جیسے رمضان ہے کچھ چیزیں اسے ریلیٹڈ کرتی ہیں آپ اس سے پہلے اس کو ٹائمنگ پہ لانچ کرتے ہیں تو اس کی میبی بی جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے تو یہ ٹائمنگز ہیں لانچ کرنے کے جو افیکٹ کرتے ہیں اور ان کا خیال جو ہے وہ بہت ضروری ہے بزنس سائیکل کے اندر کہ جی کس طرح سے ان ٹائمنگز کو جو ہے آپ نے ڈیٹرمن کرنا ہے اور کس طرح سے وہاں تک پہنچنا ہے کہ جی وٹ از دا رائٹ ٹائم فار لانچنگ مائی پروجیکٹ اور مائی پروڈکٹ اور اس کے لیے رائٹ ٹائم کی سلیکشن جو ہے یہ بہت ہی ضروری بات ہے کیونکہ مارکیٹ میں ایک ٹائم ضرور ایسا آتا ہے جو آپ کو موقع دیتا ہے انٹری کا اور ہر مارکیٹ آپ کو یہ ایک دفعہ موقع ضرور فراہم کرتی ہے پھر ہے جی اس کا جو ڈیٹ گروتھ یعنی آپ نے پروڈکٹ جو ہے وہ جو ہے انٹروڈیوس کرا دی تو اس کی جو گروتھ ہے اس کی جو مارکیٹ کی گروتھ ہے وہ وقت پہ نہیں ہوتی ٹائم لگ جاتا ہے اس کے میں بھی آپ کے فائنینشیل فیکٹرز ہیں اس میں ایڈورٹیزمنٹ کے فیکٹرز ہیں یا ٹیکنالوجیکل فیکٹرز ہیں یا کچھ اور ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ اس کی جو گروتھ ہے وہ پراپر نہیں ہے اور اس کو وہ ریسپانس شاید نہ مل رہا ہو جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں تو یہ بھی ایک جو ہے ایک بڑا میجر فیکٹر ہے ہمارے اس جو لائف سائیکل کے اندر پھر ہے یعنی پروڈکٹ ہے وہ کس عرصے میں میچیور ہو کے کتنا عرصہ وہ لے گی آپ کو یعنی اس سٹیج پہ لانے کے لیے جہاں پہ آپ کی جو انویسٹمنٹس ہیں یا آپ کی جو پروڈکشن کے جو اخراجات ہیں جو آپ کے جو ڈیزائن فیکٹرز ہیں وہ آپ کو جو ہے پروڈکٹ یعنی میچورٹی سے مرادی ہے کہ ٹیسٹ مارکیٹنگ شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی کمپین شروع ہوتی ہے پھر مارکیٹ انٹروڈیوس ہوتی ہے پھر وہ کامیاب ہوتی ہے پھر وہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ وہ ایک میچیور پروڈکٹ بن جاتی ہے اور آپ کو اس کا جو اصل اس کی جو ہیں آؤٹ کمز ہیں اور اس کے جو پرافٹس ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس کو دیکھنا ذہن میں چاہیے لائف سائیکل کے لیے کہ جس کی کتنی میچیورٹی جو ہے وہ کتنا ٹائم چاہیے ٹو گین اس میچیورٹی سٹیج پھر ہمارے پاس جو ہے وہ فیکٹر ہے ڈکلائن کہ جی اگر مارکیٹ میں لائف سائیکل کے اندر ڈکلائن آتا ہے تو اس کے فیکٹر کیا ہے خدا نخواستہ کوئی ایسا آ, کوئی مسئلہ بن جاتا ہے پروڈکٹ کے ساتھ اس کے کیا کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ پروڈکٹ کا لائف سائیکل جو ہے ڈکلائن ہوا ہے یا وہ پروڈکٹ کی اپیرنس ایسی ہے یا اس کی اس کی سروس میں کوئی کمی ہے یا اس کی افادیت میں کوئی کمی ہے یا اس کی پرائس فیکٹرز ہیں اس کے ایسے یا کمپٹیشن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا اس سے اچھی پروڈکٹس سستی پروڈکٹس مارکیٹ میں آ ہیں تو یہ سارا لائف سائیکل میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہیں اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے جی یہ ہے مارکیٹنگ مکس یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے اور بڑا ایک دلچسپ مارکیٹنگ کے لحاظ سے یہ ہے ایک جو سبجیکٹ ہے اور ایک ڈسکشن ہے اٹ از دی انٹیگریشن آف فور ایلیمنٹس نوٹڈ بلو ٹو سروس نیڈس آف ٹارگیٹ مارکیٹ اس کو فور پیز بھی کہتے ہیں اس کی ایک انٹیگریشن ہے ایک, ایک, ایک سلسلہ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ وٹ از دی مارکٹنگ مکس بیسیکلی جی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو نارملی آپ اپنے اخراجات کو جب دیکھتے ہیں اپنے فرض کیا کہ آپ نے ایک مارکیٹنگ فورس بنا ہے اس کے لئے آپ نے ایک ڈسٹریبیوشن اسٹرکچر بنایا ہے اس کے لئے آپ نے ایک پورا ایک جو ہے آفس بنایا ہے اور اپنا ایک پورا نیٹورک بنایا ہے تو کیا آپ کی سنگل جو ہے پروڈکٹ کیا اس کی اتنی انکم ہے کہ آپ کے سارے اسٹیکشیئر کو وہ سپورٹ کر جائے اگر نہیں اس کے لیے فلپ اسکاٹلر ہی واز اے فیمس انہوں نے کچھ رول واضح کیے تھے جن کو آ, جو انڈیکیٹرز کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو جب یہ انڈیکیٹرز نظر آئیں تو آپ یہ سمجھیں کہ نہیں میری مارکیٹ کے لیے یہ جو چیز ہے ناکافی ہے اور مجھے اس میں کچھ مکس کرنا چاہیے تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے بعد میں کہ جو فلپ کاٹلر کے کیا وہ بیسیکلی اس کے پرنسپلس کیا تھے یا انڈیکیٹرز کیا فائنینشل انڈیکیٹرز کیا تھے لیکن یہاں پہ سر دس جو بات میں اس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے کی جو بجٹری نیڈز ہیں یا آپ کی جو اسٹرکچرل ایکسپینڈیچرز ہیں آر دے کورڈ بائی سنگل پروڈکٹ سیل نارملی اگر آپ کی پروڈکٹ بہت پاورفل ہے اور بڑی پروڈکٹ ہے کنزیومر گوڈز ہے اس کا بیس بڑا ہے اس کا سیگمنٹ بڑا ہے اور اس کی سیل کی لینتھ بہت زیادہ ہے تو یس اٹ کین بی لیکن اگر ایک پروڈکٹ چھوٹی ہے اس کا سیگمنٹ چھوٹا ہے اس کا اسپیئر چھوٹا ہے یا وہ ایک خاص ایک, ایک, ایک, ایک اس مخصوص استعمال ہے سب کمپونیٹ یوز ہوتی ہے ایز اے پیسب کمپونیٹ یوز ہوتی ہے تو پھر مے it is not sufficient to cater for your expenditure جو overheads ہیڈس ہیں آپ کے جس میں آپ کے پروڈکشن کے اخراجات ہیں جس میں آپ کی مارکیٹ کے اخراجات ہیں جس میں ڈسٹریبیوشن کے اخراجات ہیں اس میں آپ کی پرائسنگ ہے مے بی یو ہیو ٹو گیو انسینٹوز یو ہیو ٹو گیو ڈسکاؤنٹ یو ہیو ٹو ریز دا کمیشن آف یور ڈسٹریبیوٹرز اور سب ڈسٹریبیوٹرز ہے مے بی یو ہیو ٹو گو فار تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں سنگل اسٹرکچر یا سنگل جو ہے پروڈکٹ پہ کیا یہ سسٹینیبل ہے نہیں اگر نہیں تو پھر یو شوڈ ہیو اے مکس اپ آف آپ ایسی کوشش کریں کہ پروڈکٹس کا ایسا مکسچر بنائیں جو انٹرسپورٹو ہو یعنی ایک پروڈکٹ جو ہے وہ دوسری کو سپورٹ کرتی ہو اور جب آپ وہ مکسچر پروڈکٹ مکس مارکیٹ میں لائیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کی پروڈکٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کو انٹرسپورٹ کرے گی بلکہ آپ کی جو فائنینشل اس میں انوالومنٹ ہے یا آپ کی دیکھیں فرض کیا کہ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے جس کو آپ کے ایک سو آدمی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ لے جا کے تو بیچ رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی وہ پروڈکٹ کیا ہے دیٹ از سم ہاؤس ہولڈ تھنگ سے فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں اٹ از سم ایک گلاس ہے پانی پینے کا ہم ایک چھوٹی سی گھریلو ایگزامپل لیتے ہیں تو ان سو بندوں نے انہیں دکانوں پہ جانا ہے جو سملر چیزیں بیچ رہی ہیں تو اف یو آر مکسم اسپون اور سم تھنگ وچ از ویری ریلیٹڈ ٹو دیٹ آئٹم تو انہیں سو بندوں نے اسی دکان کے اندر جا کے اسی ایکسپینڈیچر کے اندر جا کے اسی ریسورسز کے اندر جا کے اپنی دوسری چیز کو بھی بیچنا ہے تو یہ دیکھیں کہ اسی ایکسپینڈیچر کے اندر اسی بجٹ کے اندر یو آر ہے پروڈکٹس تو پروڈکٹس مکس میں جیسے میں نے گزارش کی فور پی ایک فارمولہ ہے ایک چھوٹی سی ایک, ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ از پی اور کس طرح سے پروڈکٹ مکس جو ہے اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں اور خدا نہ اس اگر, اس کو اگر ہینڈل نہ کیا جائے پراپرلی تو اس کے ڈس uh, ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں تو لیٹس ڈسکس اٹ ون بائی ون مارکیٹنگ مکس میں نے جیسے گزارش کی اس کو فور پیز کہتے ہیں فور پیس ان وٹ سینس لیٹس سی اٹ پروڈکٹ مکس پروموشنل اسٹریٹجی یعنی پروموشن پہلی ہے پروڈکٹ دوسری ہے پروموشن تیسری ہے فیزیکل ڈسٹریبیوشن دس دا پلیسمینٹ پھر ہے pricing, the یعنی یہ ہے دا تھوڑی آف فور پیز تو ان کو ہم باری باری پروڈکٹ مس کے لحاظ سے ڈسکس کریں گے کہ جی اگر ہم کسی پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو ہمیں آیا یہ کس طرح سے ڈسائڈ کرنا ہے کہ ہم نے مارکیٹنگ مکس کرنا ہے یا ہم نے انڈیویجل مارکیٹنگ پہ چلنا ہے آپ نے اپنے روزمرہ کی زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ایک اگر انڈسٹری سملرلی ایک چیز بناتی ہے اگر اگر ایک انڈسٹری فین بنا رہی ہے تو مے بی دے کم ان ٹو دا واشنگ اور مے بی اس سے دو سال بعد جو ہے وہ کسی اور ایسی چھوٹی موٹی چیز میں آئرننگ ایڈس ہیں جیسے استری بستری جو جیسے کہتے ہیں جیسے کوئی اس طرح کی چیز بنانی شروع کر دیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ایک تو انوویشن ہوتی ہے لازمی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے جی کہ ہماری جو فورس ہے یا ہماری جو فائننسز ہیں یا ہماری جو پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے یا ہماری جو مارکیٹنگ فورس ہے اس کے اوور یا اس کے جو ہیں ہم سنگل پروڈکٹ مارکیٹنگ سے نہیں دے رہے تو مکس اپ بنا لیتے ہیں وہ اس طرح کا جو اسی سیگمنٹ کو کیٹر کرے جس سیگمنٹ میں وہ پہلے بیچ رہے ہیں اور 99.9% کوشش ہوتی ہے اسمال بزنس میں کہ ایسا سلیکٹ کیا جائے پروڈکٹ کو جس کے لیے وہی سیم فورس آف ڈسٹریبیوشن یا مارکیٹنگ کی جو آلریڈی آپ کو جا آپ کی جو پروڈکٹ میں آلریڈی ایڈورٹیزمنٹ کا فیکٹر ہے اس کو بھی ہرٹ نہ کرے اگر آپ سے جیسے میں نے گزارش کی تھی کراکری کا کوئی اگر کر رہے ہیں you add some uh, new thing into it تو that will be to ٹو دا سیم کاؤنٹر ٹو دا سیم شاپ کیپر اینڈ ٹو دا سیم مارکیٹ تو ہم نے اس کو پھر اب دیکھنا ہے جی کہ مارٹنگ مکس کے جو فور پیس کی تھوری ہے اس کو ہم نے کس طرح سے ڈسکس کرنا ہے اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس کو باری باری ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ میں یہ ڈسکس کر دوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں مارکیٹنگ مکس کی تو اٹ از ناٹ آلویز دیٹ اٹ از نیسری پھر میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ اگر کسی کو اس کی سنگل پروڈکٹ جو ہے وہ اتنے آ, آ, اچھی ہے اور وہ اتنی زیادہ مارکیٹ میں اس کی آ, جو ہے وہ آ, ہے سسٹینیبلٹی ہے یا اس میں مارکیٹ میں اتنی زیادہ افادیت ہے یا اتنی وہ زوردار پروڈکٹ ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک اکانسٹ بڑے مشہور تھے فلپ اسکاٹلر انہوں نے کچھ انڈیکیٹرز جو تھے وہ ڈیفائن کیے تھے اگر ایسا ہیں وہ انڈیکیٹرز ظاہر ہو رہے ہیں تو یو مسٹ گو فار دا مارکٹنگ میکس اسٹوڈینٹس ہم مارکٹنگ کو پڑھ رہے ہیں ہم اپنے اگلے لیکچر میں یہاں سے آج یہ سلسلہ ہم نے چھوڑا ہے یہیں سے شروع کریں گے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے اپنے لیکچر کو آسان ہونے کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی اور جو ہے اکیڈمکلی اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کروں اس میں آپ کی کوئی تجاویز یا کوئی کسی قسم کی کوائریز ہوں تو موسٹ ویلکم میں منتظر رہوں گا آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وشی یونیورسٹی کے تھرو اور انشاءاللہ اللہ کوشش کریں گے کہ آپ کی جو کوئی اگر کسی قسم کی شکایات یا آپ کی تجاویز ہیں تو ان کو ہر طرح سے حل کیا جائے اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور جانے سے پہلے میرا وہی میسج ہے کہ آپ اسٹوڈینٹ ہیں خوب دل لگا کے پڑھیے اس کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے میں آپ کو نیکسٹ لیکچر تک کے لیے خدا حافظ کہتا ہوں